سمیل روہمروح علیف للک آیا تلک ویلکم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 غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں وَجَنَّاتٌ عردیوں ضرو سن و, و, و صِنْوَانٌ وَغَيْرُ ر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 کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے لَشَدِيدُ الْعِقَابِ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 اللہ کلو تغیب تصد و کلو شعی کو آل مل قیبی اشح دل کبھی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 ان اسرر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو وسارب بنها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 والَّذينَ يَدُعونَ مِن دُِهِ لا يَْتَجبونَ لَهُ بِشَيءٍ إِا إِلَّا, إلا كَباسِطِكَفَيهِ إلى المَ إِل يَبْنُ غَفَهُ وَماَاهُ وَ بِبالِغِه وما دعاء الكافرين إلا فِي الفرین الفی بول جدو میں لو بالغ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے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 صبح شام سجدے کرتے ہیں قل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ سماوتی قُلْ کل مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ دلیا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا مرا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 وَمِمَّا يُنقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَيَوَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً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 جدنیدو نمح میب اہم وزتی ول ملک ید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 اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون پون امر اللَّهُ بِهِ أَن يُوصلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ سدون فلع لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور کہیں گے تم پر سلام ہو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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مب يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ علئی من أَنَابِ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر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 كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا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 سَجَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ